الحمدللہ وکفا وصلاة وصلاة ومحلاسی لدر رسول وخاتم الانبیاء محمد مصطفى وعلا آلہ وصحابہ علی صدق <والصفار> اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا الْبَقَاهِ قَالُوا أَتَتَّخِذُ مَا هُزُرًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَرْلَانٌ عَظِيمٌ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيٌّ كَرِيمٌ عَمِينٌ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَارِكَتَهُ ي یا ایها الذين امنت صلوا عليه وسلم و تسلیما الصلاه والسلام علیک یا سیدی یا رسول الله وعلى ال و اصحابک یا سیدی یا رحمة للعالمین الصلاه والسلام علیک یا سیدی خاتم النبیین وعلى ال و اصحابک یا سیدی یا رحمة للعالمین معذر محتشم حاضر مسلم السلام علیکم السلام <صحب> <صحاب> آج کے اس نفل پاک کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ماہانہ درس قرآن مجید فقان حمید کا اللہ اور دوسرا پہلو ذکر سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق اور تی اللہ تعالیٰ ابتدا میں درس فنان مجید فان حمید دیا جائے گا اور اس کے بعد جناب صحیح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے چند باتیں جناب کے گزار کرنی ہے اللہ اخبار کو تعالانہ چیز کو شرم سب فرمائے سننے سنانے کے بعد ہمیں ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی اور جو قابل عمل ہے ان پر عمل کرنے کی اور جو بھاجب الترک ہیں ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے گا دوستان گرامی سورہ باتالہ شریف کی آیت نمبر چھیاسٹھ تک سورہ الطالیہ شریف کی آیت نمبر چھیاسٹھ تک درس قرآن حمید ہم نے سماعت کیا آج کے درس قرآن حمید کا آغاز سورہ الطالہ شریف کی آیت نمبر ستاسٹھ ست سے کرنا ہے پہلے مختصر خلاصہ پچھلے درس کا عرض کرتا ہوں تاکہ گفتگو آج کی گفتگو کا پیش رس ہے اور رابطہ ہو جائے پچھلی آیات می کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اس کا ذکر فرمایا اور پھر جو انہوں نے آہشک نہیں کی اور اپنے وعدے سے پھر گئے اس کا ذکر فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں فرمایا تھا کہ ہفتے والا دن جو ہے یہ عبادت کا دن ہے اور اس دن کو شکار کرنا تمہارے لیے حرام ہے اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک دن پہلے سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود لیتے تھے اور سمندر کے اندر جو مچھلیاں آتی تھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی ازمائش تھی کہ وہ ہفتے والے دن ہی زیادہ آتی تھی تو وہ پانی کا راستہ بنا کر ان گڑوں کے اندر پانی بھی اکٹھا کر لیتے اور ساتھ ہی مچھلیاں بھی آ جاتی پھر اس کو اگلے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے اور اپنے گمار میں یہ سمجھتے کہ ہم اللہ تعالی کے پر چل رہے ہیں جس بات سے اللہ تعالی نے ہمیں منع کیا ہے ہم اس بات سے رکے ہوئے ہیں ہم کوئی اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کر رہے ہم تو اگلے دن مچھلیاں پکڑتے ہیں تو یہ تقریباً کوئی ستر سال اسی طرح ہی چلے گزر رہے ان کو بار بار ہم کرام علیہ السلام منع کرتے رہے کہ یہ علا یہ بہانہ یہ تعویل یہ چال در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی ہے مقصود تو ہے کہ مچھلیاں سمندر سے اس دن پکڑنی بھی نہیں اور منتقل بھی نہیں کرنی مقصود تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کا اور تم جب گڑھا کھود کر پانی کا راستہ بنا کر مچھلیوں کو اس گڑھے میں لے آتے ہو تو سمجھو تم نے نافرمانی تو کر دی جس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ تو تم نے وہ عمل تو تم نے کر لیا نافرمان تو تم ہو گئے اب کیا ہوا کہ جب وہ باز نہ آئے تین قسم کے قبائل تھے ایک یہ تھے جو اس طرح کا ہیلا بہانا کر کے وہ مچھلیوں کو گڑوں میں لے آتے اگلے دن ان کو پکڑ لیتے ایک گروہ وہ تھا جو ان کو شروع میں منع کرتا رہا پھر خاموش ہو گیا تیسرا گروہ وہ تھا جو مسلسل ان کو منع کرتا رہا اب وہ جو بال نہیں آئے تھے نا نہیں جو اللہ تعالی نے کی تھی شکار سے منع فرمایا تھا اور جو بعض نہیں آئے تھے ستر سال اسی طرح گزر گئے حضرت علیہ السلام بھی تشریف لائے انہوں نے بھی منع فرمایا حضرت عیسی علیہ السلام نے منع فرمایا لیکن وہ بعض نہیں آئے تو کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایک عجیب عذاب مسلط کیا وہ کیا کہ اللہ تعالی کی ذات کو جلال میں آئی اور فرمایا, فرمایا کو تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ تو وہ سارے کے سارے اچھا بچی کوئی فوت ہوئی دا ہے تو جنازے کا اعلان کرنا ہے کاری صاحب تو ہے صحیح اب وہ اللہ تبارا کو تعلق نے جس کام سے منع کیا تھا جب وہ اس سے باہر نہیں آئے تو اللہ و تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کو سارے کے سارے جو نافرمان تھے نا وہ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے انسانی شکل سے بندروں کی شکل ان کی بن گئی عقل اور حواس تو ان کے برقرار رہے لیکن بولنے پر وہ قادر نہیں رہے زبان لند ہو گئی تین دن اسی طرح ان سے پھر بدبو آنی شروع ہو گئی اور تین دنوں کے اندر وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے حلال ہو گئے اللہ دوبارہ و تعالی اگلی آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے فجال تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا و موتلتقین اور پرہزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا اللہ کیا مطلب یہاں یہ بات کابل توجہ ہے ایک ہے اللہ تعالی کا حکم دینا کہ یہ کام کرو ایک ہے اللہ و تبارک و تعالیٰ کا منع فرمانا کہ یہ کام نہ کرو دوستو اللہ و تبارک و تعالی جس کام کے کرنے کا حکم دے اگر اس کو نہ کیا جائے تو پھر بھی اس کو جلال آتا ہے کہ میرا بندہ ہے پیدا میں نے کیا رزق روزی میں دے رہا ہوں خالق مالک رازق میں ہوں اس کا تو یہ میرا حکم کیوں نہیں مان رہا اس کو جلال آتا ہے محلت تو دیتا ہے نا لمبی لمبی محلت دیتا ہے آخر میں پکڑ لیتا ہے ان نہ مخت شدید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے دوسرا جس کام سے منع کرے اللہ تعالیٰ منع فرمایا بندہ وہ کام کر لے نشتہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کو وہ پہلے سے بھی زیادہ جلال لاتا ہے یہاں یہی صورتحال ہے کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اب انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہے کہ ہیلا بنایا اس میں ویسے میرے دہن میں کئی چیزیں آ رہی ہیں آج کل کئی ایسے حرام کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں جو تویل کا سہارا لے کر کیے جا رہے ہیں ایسا کہ نہیں نہیں وہ جو عدیش میں حرام کہا گیا یا قرآن میں وہ فلاں اس طرح اس طریقے سے تھا یہ جو طریقہ ہم چلا رہے ہیں اس طریقے سے یہ حرام نہیں بنتا ایسے ہے نا کئی ایسے کام ہیں معاشرے میں کہ جو لوگ کر رہے ہیں حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں اور جب منع کیا جائے تو کہتے ہیں حضرت جی یہ وہ طریقہ نہیں ہے قرآن حدیث میں بیان ہوا گیا یہ طریقہ کرو گے تو یہ حرام ہے جرم ہے گناہ ہے ہے ہم جو کر رہے ہیں یہ اس طریقے سے یہ یہ ہے اب اندازہ کرو انہوں نے بھی بھی تو تو یہی کیا تھا اور پھر کے بعد بات, یہ بھی بات تو ہے حضرت علیہ السلام کے زمانے کی ہمیں سنانے کی کیا ضرورت ہے پھر وہ فرما بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے تو کتاب الہی ہے اس کی ہر بات یا پچھلی قوم کا جو بھی قصہ ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو وہ عبرت کے لیے ہوتا ہے نا سبق کے لیے ہوتا ہے امت مسلمہ کے لیے جن کی یہ کتاب ہے جن کی طرف یہ کتاب آئی ہے آخری کتاب وہ ان کے لیے معذہ نصیحت ہوتی ہے لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ فج الما ماں خلف ہا ما وطفین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس واقعہ کو ہم نے اس کے آگے اور پچھلے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پریزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا اللہ کیا مطلب کہ اگر کوئی تم میں سے بھی ایسا کرے حرام کام کو تویل کے ساتھ کرے کہ نہیں یہ اس طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے میں کر رہا ہوں یہ جہد ہے تو فرمایا پھر وہ بھی تو ایسا ہی کرتے تھے کہ ہفتے کے دن شکار مچھلی کا حرام تھا تو راستہ بنا کر دور گڑے کھود کر پانی ان کے اندر لے جانا اور جب پانی جاتا تھا تو ساتھ مچھلیاں بھی چلی جاتی تھی تو اگلے دن پکڑ لینا تو یہ بھی تو ایک چال تھی نا تو اللہ تعالی نے فرمایا حرام تو تم کر رہے ہو نافرمانی تو کر رہے ہو تم چاہے دس دن بعد بھی پکڑو تم نے جب وہ راستہ بنا کر مچھلی وہاں سے نکال لی جہاں سے نکالنا ہفتے کے دن منع کیا گیا تھا تو کام تو پایا گیا نہ فرمانی تو ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے کہا کون خراد تنخواصر بندر ہو جاؤ توجہ یاد تو اتنے سے کام پر تھے تو وہ بھی انسان اور تھے تو وہ بھی نبی کے ماننے والے تھے تو وہ بھی شکل انسانی میں تھے تو وہ بھی اللہ تعالی کی مخلوق تھی انسان تھے شکل انسانی تھی, بلد تھی. بلد کام کتنا کیا بس صرف کے ساتھ گنا کیا کس کے ساتھ گنا کیا کبیل کیا, کیا بلد کرتے تھے بھئی یہ دیکھو ہم ہفتے کو تو نہیں پکڑ رہے ہم تو اگلے دن پکڑ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اصل اس جگہ سے مچھلی کا منتقل کرنا ہی میں نے منع کیا ہے اور یہ منتقل کرنا ہی نا فرمانی ہے توجہ <ترجم> نے کی بات اب <ترجم> اس میں اگر ہم کسی جرم میں مبتلا ہیں نا اور ہمیں نفس و شیطان یا نفس پرست لوگ کچھ یہ دلائل دے کہ بھائی نہیں نہیں یہ حرام کام تو ہے قرآن و حدیث میں اس کو حرام تو کہا گیا ہے لیکن یہ جس طریقے پر ہم کر رہے ہیں یا تم کر رہے ہو یہ طریقہ حرام نہیں بنتا تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے یار دیکھو مومن تو وہ ہے کہ شیب والے کام سے بھی بچ جائے مومن وہ ہے جو شیب والے کام یہ کریبی رہ جائے یعنی اس کو شک تو پھر بھی رہ ہی جائے گا نا کہ یار قرآن حدیث میں اس پر اس کی حرمت کا حکم تو آیا ہے لیکن میں چلو تعویل کے ساتھ یا کسی چیز کا سہارا لے کر ہی کر رہا ہوں تو ممکن ہے اس پر بھی پکڑ ہو جائے آخر اللہ تعالیٰ نے واضح پوری آیت میں صرف یہ بات بتائی فجالا دئی و ماخلفا یہ آیت نمبر ہے صورت بقرار شریف کی اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ ان کا واقعہ وہ جو بندر بنائے گئے اور مچھلی کا شکار جو طویل کے ساتھ کرتے تھے ان کا یہ واقعہ ہم نے اگلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا اور متقی ڈرنے والوں کے لیے رسیحت بنا دیا اللہ ڈرنے والوں کے لیے یہی ہے نا پھر کہ وہ ایسے کاموں سے پرہیز کریں جن کاموں کے جائید نہ جائید ہونے میں شیبا بڑھ جائے بلکہ ہوتا بھی ایسی ہے بلکہ علماء نے یہاں تک فرما دیا ایک طرف سنت ہو ایک طرف کتابوں میں آ رہا ہے کہ یہ کام سنت ہے توجہ یا دوسری طرف دلائل سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بدعت ہے تو در جلب المصالح یہ اصولی قاعدہ ہے فوکہ اسلام کا کہ مفاسد کو ختم کرنا مسالے حاصل کرنے سے اہم ہے زیادہ ضروری ہے تو امام علی سنت دیگر مفتی علی کے نام لکھ رہے ہیں بڑے بڑے کتابوں میں کہ جب سنت اور بتعت کا تقابل قابل جائے تو بتعت سمجھ کر اس کو چھوڑ دو سنت جاتی ہے تو چلی جا کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہو بدعت حقیقت میں سنت سنت ہونے کے دلائل کمزور ہو اور تم ایک بےدعت میں پڑ کر ہم خود اپنے آپ کو بےدعتی بنا لو توجہ نہیں کی تو یعنی شبے والے کام سے بھی بلکہ حدیث میں واضح آ گیا ما کافل شبہات واقع آفل آرام فرمایا جو شبے والے کاموں میں پڑ گیا کاموں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا تو بنی اسرائیل کا یہ جرم مچھلیوں کا جو شکار رستے بنا کر گڑے کھود کر سمندر سے دور یہ طریقہ جو اختیار کرتے تھے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی قرار دیا حالانکہ دیکھو بڑی قابل غور بات ہے قرآن پاک کیا ہے کیا کہ لفظ کے اندر سمندر ہے اور عبرت کے میں کہتا ہوں کہ دفتر ہے کتنے اگر کوئی عبرت حاصل کرنے والا ہو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو اب اندازہ کرو کہ مچھلی اس جگہ سے تو وہ پکڑ بھی نہیں رہے جس جگہ سے منع کیا گیا یعنی آج جو ہم کر رہے ہیں نا ہم ایسے جیسے کوئی سینہ تاڑ کے نہیں گنا کرتا یا کسی کے آمنے سامنے آنکھوں میں آخ آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے ہم اس وقت شریعت کی مخالفت ایسے کرتے ہیں باہر جو عوام آپ دیکھ لیں سب کا یہی صورت حال وہ پھر بھی جرم کر رہے ہیں نہیں جس کام سے نہیں کی گئی تھی اس کا ارتقاب تو کر رہے ہیں لیکن وہ بھی ایک ہیلا تلاش کر کے کہ چلو ادھر سے اللہ تعالی نے شکار منع کیا ہم رستے بنا کر گڑے کھود لیتے ہیں مچھلیاں ادھر آ جائیں گی ادھر سے تو منع نہیں نہ ہوگا یعنی سیدھی سیدھی بغاوت بھی نہیں ہو رہی پھر بھی اللہ تعالیٰ کو اور فرمایا کو لوگ بندر ہو جاؤ تو یہ تو تعویل کے ساتھ گناہ کیا جائے تو یہ یہ وعید ہے تو جو سیدھے سیدھے شروع کر دے فرق صرف یہی ہے نا کہ ہم گمبد خزرہ کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے بچے ہوئی ہیں اس دنیا میں آگے تو بتائیے کیا ہوگا صرف آپ نے یہ دعا کی تھی کہ العالمین میری امت کی شکل مسخمہ ہو پچھلے نبیوں کی نافرمان، نافرمانی جو کرتے تھے ان کی شکلیں کوئی خنزیر بن جاتا تھا وہ بندر بن جاتا تھا وہ کچھ بن جاتا تھا سرکار نے دعا کی العالمین اس دنیا میں میری امت کی شکلیں نہ تبدیل کرنا اور اکٹھا ان کو تباہ بھی نہ کرنا مرنے کے بعد قبروں سے مال کے اندر بھی ہے دیگر حدیث کی کتابوں میں کہ اس امت کے کچھ لوگ بندر اور شکل میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے پوچھا گیا جی ان کا جرم کیا ہوگا فرمایا جرم یہ ہوگا کہ وہ نافرمان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے کھائیں پیئیں گے غمی شادی کریں گے اور ان کو میں اللہ تعالیٰ کے لیے جلال اور غصہ نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ نہیں بدلے گا پھر جو نافرمانی کرنے والے ہیں جو بغاوت کرنے والے ہیں جو جرائم کرنے والے ہیں پھر ان کے ساتھ غمی شادی میں شریک ہوں گے کھانے پینے میں شریک ہوں گے جب ان کو غضب نہیں آئے گا نا آرام کام کرنے والوں پر نہیں غضب آئے گا تو ان کی سزا مرنے کے بعد یہ ہوگی کہ بندر و کنزیر بنا کر کپڑوں سے اٹھائے جائیں گے میں حیران ہوں جب یہ, یہ مرنا نہ کرنے والوں کا یہ حشر ہوگا تو جو کام کر رہے ہیں برے ان کی شکلوں کا کیا بنے گا یہ تو حدیثوں میں ہے لیکن وہ مرنے کے بعد دنیا میں یہ سرکار لگا فرمائی پچھلی امتوں کا یہ بھی تھا گناہ کرتے تھے تو ان, کے ان کی یا پیشانی پر لکھا جاتا تھا ادھر اس نے یہ گناہ کیا ہے یا ان کے دروازے کی جو دہلیز ہوتی تھی چوگاڑ جس کو ہم بولتے ہیں اس کے اوپر لکھا لکھ دیا جاتا تھا لوگ ان کے گلی بازار سے گزرتے تھے دیوار پر دیکھتے تھے کہ اس نے آج اب دیکھو گناہ اندر ہو رہا ہے اللہ تعالی باہر لکھوا دیتا تھا اپنی قدرت سے تو یہ تو محبوب علی اللہۃ و تسلیم کا کرم ہے ان کا فضل مہبانی ہے اور ان کی رحمت اللہ کا صدقہ ہے کہ ہم پت ہی اندر خانے کیا کچھ کرتے ہیں لیکن پھر بھی پردہ ہے اور ان کا تو یہ پردہ بھی پاس ہو جاتا تو دوستو یہ جو سابقہ آیات بینات ہیں اب ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر ستاسٹھ سے فرماتا ہے کہ وحید فال عمس قوم ہی انکم انتبار <بَقَارًا> یہ بھی بڑا ہی اس کے اندر بھی ایک خاص سبق ہے اس آیت میں بھی توجہ کرنا اس کا پس منظر کیا ہے کہ بنی سرائی کے اندر ایک بہت ہی مالدار شخص تھا جس کا نام تھا آل کیا نام تھا اور وہ بہت مالدار تھا اس کی زاد نے یعنی چاچے کے بیٹے نے وراثت کی لالچ میں اس کو قتل کر دیا اس کو قتل کر دیا جب قتل کیا تو قتل کر کے تو دوسری بستی جو تھی نا اس بستی کا جو راستہ تھا باہر نکلنے کا وہاں جا کر اس کو پھینک دیا تاکہ میرا نام نہ آئے مطلب یہ جب اس کی تفتیش ہو تو کہا جائے کہ اس بستی کے باہر سے ملا ہے ان لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے اس بستی والا اب خود صبح صبح جا کر نا رات کو قتل کر کے اس کو پھینک آیا صبح جا کر دعوے دار بن گیا کہ جی یہ تو میرے چاچا سات چاچا کا بیٹا ہے لہذا میں مدعی ہوں کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے وہ پریشان ہو گئے بستی والے ہے جی بھائی یہ تو ہمارے اوپر الزام آ رہا ہے اب ہوا کیا وہ حضرت علیہ السلام کے پاس چلے گئے حضرت علیہ السلام کے پاس جب گئے تو ان کو عرض کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کلیم اللہ ہیں اللہ تعالی سے ہم کلامی فرمائے اور اللہ تعالی کی بارگاہ ہمیں عرض کریں کہ جو حقیقت حال ہے نا ہمیں وہ اس سے آگاہ فرما دے ہمیں وہ اس سے آگاہ فرما دے اب حضرت علیہ السلام نے بحکم الہی فرمایا کہ تم ایسے کرو تم نا ایک گائے ذبا کرو کیا کرو ایک گائے کرو مطلق فرمایا تھا ایک گائے ذبح کرو اس گائے کے جسم کے کسی بھی حصے سے گوشت کاٹ کر اس مقتول کے ساتھ لگاؤ تو یہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور خود بتا دے گا مجھے قتل کس نے کیا وہاں بھی میرے خیال ہے یہ تفسیر تو نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردہ زندہ کر رہا ہے گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردہ پر میں ساتھ لگا دو حالانکہ ویسے جب نبی ہیں بتاؤ گائے کے گوشت کا ٹکڑا زیادہ پاور رکھتا ہے یا موسا کلیم اللہ زیادہ پاور رکھتے ہیں گائے تو گائے ہے کیا خیال ہے غیر مکلف ہے انسان نہیں ہے اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے اور موسا کلیم ایک تو اشرف المخلوقات انسانوں میں دوسرا پھر نبی پھر رسول پھر کلیم اللہ اللہ کیا ہے اللہ تو یہ کیوں نہیں کیا موسا علیہ السلام نے کہ آؤ بھائی لے چلو کہاں ہے مقتول میں جا کر ہاتھ پھیرتا ہوں زندہ ہو جائے گا موسا کلیم نے فرمایا یہ کچھ ایسے بےمان آئیں گے نا اللہ تعالیٰ بھی تو جانتا ہے نا اپنی مخلوق کو کہ کیسے کیسے پیدا ہونے ہیں تو میرے نبیوں کے کمالات پر میرے نبیوں کے معجزات پر اعتراض کریں گے انکار کریں گے تو اللہ و تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیا بتا دیا کہ نبی کا اپنا ہاتھ تو کجا، نبی کا اپنا حکم تو کجا نبی جس چیز کا حکم دے دیں وہ بھی مردوں کو زندہ کر دیتی ہے اللہ تو فرمایا کہ جاؤ گائے زبا کرو اور ٹکڑا لگاؤ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا بتائے گا کہ میرا فادل کون ہے اب وہ نہ پٹھی کھوپڑی کے تھے ان وہ لما کی راہ فرماتے ہیں کہ علماء سے زیادہ تفتیش میں نہ جاؤ ورنہ دیکھو حج کے متعلق کیا ہے حدیث نہیں ہے کہ ایک بندے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے اب خاموش رہے پھر اس نے پوچھا پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو سرکار نے فرمایا بھی زیادہ سوال نہ کیا کرو اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال یہ فرض ہو جاتا پھر تم مشکل میں پڑ جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شری حکم بتا دیا جائے نا تو پھر اس کے پوٹے کے لیے نہ نکالو جتنا زیادہ جاؤ گے پھر اتنا زیادہ ہی وہ پھنستے جاؤ گے پھر کرتے جاؤ گے اب بات تو تھی کہ گائے ذبح کرو گوشت لگاؤ یہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اب وہ کیا کہتے ہیں کہتے وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے حضرت علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ گائے کیسے ہونی چاہیے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے کتنا ہونا چاہیے جب انہوں نے یہ شروع کیا نا تو اللہ تبارہ کا وہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ پہلے تو مطلق گائے تھی کوئی بھی زبا کر کے لگاتے تو مسئلہ حل ہو جانا تھا لیکن کیوں کہ تم تفتیش میں پڑ گئے ہو نا اب آگے اللہ تبارا کا وہ تعالیٰ نے اس گائے کا بار بار ذکر فرمایا کہ اس کا رنگ کیسا ہو وہ کس طرح کی ہو جی وہ اب پھر مشقت میں پڑ گئے خود بخود ہی مشقت میں پڑ گئے اس وقت تو اپنی بستی سے کوئی گائے لے کر ذبح کرتے گوشت لگاتے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا اور قاتل کا پتہ بتا دیتا کہ فلاں میرا قاتل ہے لیکن جب وہ زیادہ اس میں پڑ گئے نا تحقیقوں میں تو پھر کیا ہوا پھر شرط لگ گئی اب اس گائے کو ڈھونڈنے میں پھر وہ ملی کیسے کہ اس کو ذبح کرنا ہے اس کی کھال جو ہے وہ بھر کر سونے چاندی کی دینی ہے مالک کو یہ اس کی قیمت مقرر ہوئی جھول کی بات پہ مشقت میں خود بہت ہی بڑھ گئے نا اب کیا ہوا کہ اب یہ پہلے آیات بیہ نات سماج فرمائے وحیدال لِقَوْمِهِ إِنَّ ہی ان اللہ امرکم ان اور السلام نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبہ کرو ایک کرو. گائے ذبہ کرو بولے کہ آپ ہمیں مسخرا بناتے ہیں پہلے تو کہنے لگے کہ لو آپ ہمارے ساتھ مزاق کرتے ہیں ہم آپ کے پاس علیہ السلام آئے ہیں کہ بندہ قتل ہو گیا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے حقیقت حال سے آگاہ کرے تم نبی ہو تمہیں بتا دے تم پھر ہمیں بتا دینا کہ یہ اس کا قاتل کون ہے اور تم ہمیں گائے ذبح کرنے کو حکم دیتے ہو یہ تو تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو اب پہلے تو بات یہ ہے کہ نبی جب حکم دے رہے ہیں تو پھر وہ مذاق تو نہیں ہے یہ بھی ان کے پر پھٹکار پڑی اچھا کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی نے کہا بھی باتوں میں کیا مناسبت ہے پوچھ ہم قاتل کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں گائے سفا کرو ایک بندہ چلا گیا دوسرا گائے بھی سفا کر دے سوال نے کہا قَالَ اعوذ ان من تو حضرت علیہ اسلام نے فرمایا خدا کی پناہ کے میں جہلوں سے ہوں فرمایا ایسا جواب جو سوال سے ربط نہ رکھے جہلوں کا کام ہے یا یہ معنی ہے کہ محاکمہ کے موقع پر استحزا جہلوں کا کام ہے انبیاء کی شان اس سے برطر ہے تو جو گائے ذبا کر دیتے وہ کافی ہو جاتی جب وہ بحث میں پڑ گئے نا بحث مباحث میں پڑ گئے یہ دیکھو نا جہل بندے کا بحث کرنا بھی کتنا نقصان دہ ہوتا ہے بحث میں پڑے اب کیا کہتے ہیں کال تو ربا کا ماہی بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی گائے کیسی ہو کالا انحول بکرۃ اللہ فار دونوں بیکر اب مسلسل فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ اوسر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں یعنی نہ زیادہ بوڑھی نہ بالکل بچیا ویڈوسی نے درمیانی اس طرح کی ہو بھائی اب تلاش کرو اچھا تو فف آلو محتو مرون تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے کال تو اولا نا ربا کا مالا اب کھوپڑی کا اندازہ لگائے کہتے ہیں بولے اپنے رب سے دعا کیجیے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے اس کا رنگ کیا ہے, کا رنگ کیا ہے؟, رنگ کیا ہے؟ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے کالا فرمایا ان کو انا بکرۃم سفرا تصور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت جس کی رنگت ڈی یعنی خوبصورتی میں وہ دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے اچھی لگتی ہے اللہ پیلے رنگ کی گائے کال تو اولانا روپیوں ماہی بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے <تصفيق> ان تشابہ علینا بے شک گا میں ہم کو شبہ پڑ گیا وہ انا ان شاء اللہ اور اللہ چاہے تو ہم رہ پا جائیں گے اور لو ایسی گائے تک پہنچ جائیں گے کالا کو بقرۃ اللہ تو فیر الرد ولاس الحرف کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے مسلم بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں قال بالحق بولے اب آپ ٹھیک بات لائے فرح بحا و مکاد تو اسے ذبع کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے اب انہوں نے شروع شروع میں وہ بحث مباحثہ تو کیا گائے کے متعلق پھر بات شروع کر دی وہ ہو کہ اس طرح کی ہیں جی جوان ہو بوڑھی ہو درمیانی ہو پھر اس کا رنگ کیسا ہو تو پھر جب انہوں نے بحث کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہ شرطے لگا لگانی بھی اس اس قسم کی, کی ہو اب وہ گائے کی مختصر جو تفسیر میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ اب جب وہ بنی اسرائیل نکلے نا گائے تلاش کرنے کے لیے وہ پیلے رنگ کی گائے جو بوڑھی بھی زیادہ نہ ہو بالکل بچی بھی نہ ہو درمیانی ہو وہ جب نکلے اس کے لیے تو ان اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں توجہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا بالکل چھوٹا اور ان کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا یعنی وہ چھوٹی سی بچیا تھی ابھی چھوٹی سی تھی اور وہ بچہ بھی بالکل چھوٹا تھا اب اس کا والد جب اس کی موت قریب آئی تو اس نے کیا کیا کہ اللہ تبارک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یارب العالمین یہ بچیا چھوٹی جو ہے نا یہ اس بچے کے نام کی میں تیرے سپرد کر رہا ہوں جنگل میں جب یہ بچہ جوان ہو تو یہ گائے اس کو تو واپس کر دینا اب کیا ہوا کہ وہ تو فوت ہو گیا گائے جنگل میں چرتی رہی اللہ تعالی نے اس کو شیروں سے چیتوں سے ہر قسم کے درندوں سے محفوظ رکھا لوگوں سے بھی محفوظ رکھا وہ چرتی رہی بڑی ہوتی رہی ادھر سے بچہ بڑا ہوا ادھر گائے بڑی ہو گئی تو کیا ہوا کہ جب یہ فردند بڑا ہوا یہ اس کے کام آئے ان کا تو انتقال ہو گیا بچیا جنگل میں بحفظ الہی پرورش پاتی رہی یہ لڑکا بڑا ہوا اور متقی ہوا یعنی نیک بنا ماں کا فرمان بردار تھا اپنی والدہ کا فرمام بردار تھا والدہ زندہ تھی والد بہت ہو گئے تھے ایک روز اس کی والدہ نے کہا کہ اے نور نظر تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام ایک بچیا چھوڑ دی ہے وہ اب جوان ہو گئی ہوگی تو اس کو جنگل سے لے آ اور اللہ سے دعا کر کے وہ تجھے عطا فرمائے لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس گائے میں پائی اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ گائے دوڑتی ہوئی اس بچے کے پاس آ گئی اچھا جب وہ اس کے پاس آ گئی تو جوان اس کو والدہ کی خدمت میں لایا والدہ نے بازار میں لے جا کر تین دینار پر بیچنے کا حکم دیا فرمایا نے بیٹا اس کو لے جاؤ اور تین دینار کی جا کر بازار میں بیچ دو اور جب سودا ہوگا تو ایک ساتھ تم نے خیارے شرط رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ جو خریدنے والا ہے اس کو کہنا ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنی والدہ سے دوبارہ پوچھا ہوں پھر تمہارا اور میرا سودا طایا ہوگا اب کیا ہوا کہ جب بیچنے گیا تو گائے تو بڑی خوبصورت تھی پھر اللہ تعالی کی حفظہ امان میں جو ہو جی تو کیا ہوا کہ قریب تھا کہ لوگ خرید کرتے لوگوں نے کچھ قیمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیج دیا اس نے تین کی بجائے چھ درم اس کی قیمت لگا دی چھ دینار لگا دی اس نے کہا جی چلو ٹھیک ہے میں دیتا ہوں لیکن میں والدہ سے پوچھ لوں جب وہ واپس آیا گھر میں تو والدہ سے اجازت طلب کی اس زمانہ میں گائے کی قیمت تین دینار ہی تھی یعنی عام جو گائے بکتی تھی وہ تین دن کی بکتی تھی جوان جب اس گائے کو خریدار والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو جوان نے یہ منظور نہ کیا فرشتہ نے کہا کہ بھائی میں 6 دینار کی لیتا ہوں لیکن یہ دوبارہ بار بار جا کر والدہ سے پوچھنا یہ شرط میں قبول نہیں کروں گا جوان نے کہا مجھے چھ دیناروں کی ضرورت نہیں والدہ کا حکم میرے لیے ضروری ہے وہ اس منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ آ کر کہا اس کی والدہ نے چھ دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی مگر نے پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط کی والدہ نے کہا کہ چلو بیٹا اب وہ اگر چھ کا کہتا ہے نا تو چھ کی دے دینا لیکن دوبارہ پھر مجھ سے پوچھ کر دینا کرنا جب دینار تم لے لو گے مجھے آ کر دے دوگے, پھر میں اجازت دوں گی پھر ہوگا اب کیا ہوا کہ جوان پھر بازار میں آیا اس مرتبہ فرشتہ نے بارہ دینار قیمت لگا دی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو فرشتے نے پھر کوئی شرط لگائی کہ بھائی والدہ سے نہیں پوچھے گا تم جوان نے کہا کہ بھائی بارہ کے بجائے تم مجھے جتنے بھی دے دو میں والدہ کے حکم کا پابند ہوں وہ مجھے کہے گی جیسے اسی طرح ورنہ میں بارہ دینار کی نہیں بیچتا ہو یہ غور کرنا ہے میں اس بات کہ نتیجہ کیا اچھا جوان نے نہ مانا اس نے پھر انکار کر دیا اور والدہ کو آ کر نہ دی تو والدہ جو تھی وہ صاحب فراست تھی نیک تھی بصیرت والی تھی وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے یہ کوئی فرشتہ ہے پورے معاشرے میں تو تین دینار کی مت ہے ہر گائے کی یہ بارہ دینار دینے پر تولا ہوا ہے یہ کوئی فرشتہ لگتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ کوئی معاملہ چل رہا ہے تو والدہ نے کہا کہ ابھی اس کو روکے رہو بیٹا ابھی اس گائے کو نہیں بیچنا ادھر سے کیا ہو رہا ہے ادھر سے وہ جو پٹھی کھوپڑی کے نا وہ تلاش کر رہے ہیں پیلے رنگ کی گائے مل جائے بے مختون کا پتہ لگانا ہے اس کا کاتل کون وہ چلتے چلتے چلتے چلتے کہیں اسی بازار میں آ گئے ان کو پتہ چلا انہوں نے مطلب پوچھنے پوچھتے یار اس قسم کی ہمیں گائے چاہیے اب کیا ہوا کہ کسی نے بتایا کہ یہ فلاں گھر ہے ان کے پاس اس طرح کی گائے ہے تم وہاں چلے جا جب وہاں اس گھر میں پہنچے تو بس اس طرح خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا ہاں اب وہ جو فرشتہ تھا نا اس نے بتا دیا کہ یہ گائے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آئیں گے وہ تم سے خریدیں گے تو تم ایسے کرنا کہ اس کی قیمت جو ہے نا وہ یہ لگانی ہے کہ بھائی جب اس کی کھال اتارو گے نا تو سونے کی بھر کے ہمیں دو گے اس پر ہم تمہارے ساتھ سودا کرتے ہیں اب کیا ہوا کہ جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جو جوستجو کرتے ہوئے ان کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی اور حضرت مس علیہ السلاۃ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی گئی اب یہ تو تھا مختصر وہ واقعہ اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ یہ ہے تفسیر میں لکھے جائے وہ مفسر لکھ رہے ہیں اس واقعہ سے کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں نمبر ایک جو نے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے اللہ تعالیٰ اس کی ایسی عمدہ پرورش فرماتا ہے کہ جو بے مثال ہوتی ہے دیکھو اس بچے کے والد نے فوت ہونے سے پہلے ارد کی کہ یار العالمین میں اس گائے کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں تیری حفاظت میں دے رہا ہوں میرا بچہ جب جوان ہو تو اس کو یہ گائے مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے جوان ہونے تک اس گائے کو محفوظ رکھا ہمارے <سلام> حضرت سیف کی ملا رحمتہ اللہ آپ اکثر یہ وظیفہ فرماتے تھے اور ہمارا یہ معمول بھی ہے پیر بھائیوں کا آپ <سلام> فرماتے تھے جب گھر سے نکلو یہ فتنوں کا دور ہے اور حادثات کا دور ہے سواریاں ہی تمہاری ایسی ہیں پتہ کو نہیں چلتا گھر سے نکلے ہیں تو واپس آنا ہے یا نہیں آنا مثلاً موٹر سائیکل ہے یا گاڑی کچھ بھی ہے اور فرماتے تھے گھر سے نکلتے وقت نا یہ کہا کرو کہ یا رب العالمین میں اپنے آپ کو اور اپنی اس سواری کو بیوی بی بچوں کو اپنے مال جان گھر بار سب کچھ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں تیری حفاظت میں دیتا ہوں تو پھر تم کیا کرو گے تم پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ اور ایسے بارہا ہوا کہ ایسے ایسے حادثات سے یقین کرے میں تو اب بیان کرتے تو مجھے ڈر لگتا ہے جو میرے ساتھ پیش آئے لیکن یہ صرف وہ بس ان کا وہ بتایا وہ وظیفہ تھا تو یہ وہی سبق تو ادھر دیا جا رہا ہے قرآن پاک میں بات ہے اللہ کے ولیوں کی بات وہ قرآن ودیز سے نہ ہوتی ہے جی تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جب تم گھر سے نکلو یا گھر سے کسی کو الوداع کرو تو اس کو یہ کہہ دو کہ میں تجھے اللہ تعالی کی پناہ میں دیتا ہوں خود گھر سے نکلو تو اللہ تعالی کی مارگاہ میں عرض کرو یار میں اپنے آپ کو اپنے گھر بار کو بیوی بی بچوں کو جو میرے پاس مال دولت ہے گھر میں ہے یا پاس ہے سب کچھ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں تو بندہ واپس آنے تک وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر اس کی امانت میں دے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے جو مال اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کرتے اور دیکھو اس نے چھوٹی سی بچیا چھوڑ دی جنگل میں تو بندہ تو ساتھ کوئی نہیں تھا نچر والا جو حفاظت کرتا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت کیسی ڈالی سونے کی بھری ہوئی کھال اس گائے کی ان کو مل رہی ہے اور یہ سورت کاف کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا نا وہ جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسل اسلام وہ جا رہے تھے تو دیوار ان سے کھانا مانگا اور انہوں نے نہیں دیا دیوار گرنے والی تھی تو سیدھی کر دی ہے نا تو حضرت مسلم آپ نے کیا کیا یہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں تو بعد میں پھر آپ نے بتایا کہ یہ دیوار جو تھی نا یہ دو یتیم بچوں کی تھی دو اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے سونا چاندی مال دبا دیا تھا اور اوپر دیوار بنا تھی کہ بچے بڑے, بڑے ہوں گے تو اس سے نکال دیں گے اور ان کے لیے سہولت ہو جائے گی تو اب میں نے یہ اس سی سیدھی کی ہے اب وہ آ فرماتے ہیں تفصیلوں کو لکھے کہ سولہو پشت میں ان کا ایک دادا تھا جو نیک تھا اس کی نیکی کا اثر آنے والی سولہوی نسل پر یہ پڑ رہا ہے فضر علیہ السلام سے اللہ تعالی حفاظت کرا رہا ہے سولہویں پشت کے اندر جو نیک دادا ہے اس کے بعد سولہویں پشت جو آ رہی ہے اس کی پوتروں کی ان کی مدد اللہ تعالیٰ حضرت خضر علیہ السلام سے کرا رہا ہے اللہ تو اس سے پتا چلا کہ بڑوں کی نیکیوں کا سلا چھوٹوں کو ملتا ہے اللہ حکبت تو تیسرا مسئلہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی تیسرا مسئلہ والدین کی فرمان برداری اللہ تعالی کو پسند ہے اللہ اب وہ دیکھو تین دینار قیمت تھی معاشرے میں اس وقت کو جو ماحول معاشرہ تھا تین دنار قیمت تھی پہلے چھ لگی اس نے کہا جی میں دینار نہیں دیکھتا میں اپنی والدہ کی مرضی دیکھتا ہوں اللہ پھر اس نے بارہ دینار لگائے پھر بھی نوجوان نے کہا کہ میں اپنی والدہ کی بات ان سے پوچھوں گا تو تب سودا ہوگا مجھے دیناروں کی ضرورت نہیں مجھے والدہ کے حکم کی پابندی ضروری ہے آل تو پتا چلا کہ ماں باپ کی فرمام برداری جائز کام میں کس کام میں یعنی جو کام شریعت کے مطابق ہو اگر آپ اس کام میں ماں باپ کی فرمام برداری کرتے ہیں نا تو اللہ تبارہ کا بطالہ آپ کی دونوں جہانوں کی مشکلیں آسان فرما دیں اور یہ دوستو پکی بات ہے سبحان اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور چوتھا مسئلہ یہ کہ غیبی فیض قربانی اور خیرات کرنے سے حاصل ہوتا ہے اللہ, اللہ قربانی اور خیرات کرنے سے غیبی فیض حاصل ہوتا ہے اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے وہاں وہ یر ذک ہو وہ یار ذخ جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو ہے جی تو وہ تمہارے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے اور رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا پانچواں مسئلہ یہ کہ راہ خدا میں نفیس مال دینا چاہیے راہ خدا اللہ میں نفیس مال اب یعنی جب انہوں نے وہ باتیں کی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بتا دیا کہ اب کیوں کہ کی یہ میرے راستے پر اس کو ذمہ کرنا ہے اب گائے بھی اعلیٰ قسم کی اور پیلے رنگ کی ہو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو درمیانی ہو اس قسم کی ہو اس کا قادی ہو ساری صفتیں وہ جو آپ نے ابھی ترجمے میں تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک کے راہ میں جو چیز دینی ہے نا وہ اعلی قسم کی ہونی چاہیے لیکن پاکستانیوں کا معاملہ الٹ ہے انہوں نے خود گوشت لینا ہو اپنے گھر کے لیے نا بکرے کا تو پچاس مرتبہ قصائی سے پوچھتے ہیں یہ بکری تو نہیں ہے بکری دو وہ اٹھارہ سو میں بھی کلو دے تو خرید لیتے ہیں لیکن جب اللہ تعالی کا قرآن پڑھنے والے طالب علموں کو مدرسے میں بکرا دینا ہو اللہ اکبر وہ کہاں سے آتا ہے اور وہ کس قسم کا ہوتا ہے اللہ ہاں جی چلے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا اللہ اکبر کبھی توجہ ہے تو یہ دوستو چند مسائل تھے جو تفسیر میں بیان ہوئے ہاں آخری ایک مسئلہ یہ ہے کہ گائے کی قربانی افضل ہے گائے کی قربانی اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ گائے کی قربانی افضل ہے تو دوسرا ایک مسئلہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑا کوئی بات کر دے نا بڑا کوئی بات کر دے یا کوئی حکم کر دے بشرتے کہ تمہاری عقل یہ بتا رہی ہو کہ ہے جیز ہے حکم جیز تو پھر اس میں کیڑے نہیں نکالنے چاہیے اس میں کیڑے نہیں نکالنے چاہیے زیادہ پھر میں یہ کیوں کروں میں پھر ایسا کیوں کروں میں اور آج کل زیادہ تر سوال یہی ہوتے ہیں نہ ایمان کا سوال ہے نہ اسلام کا سوال ہے نہ حرام کا ہے نہ الال کا ہے نہ فرض کا ہے نہ واجب کا ہے ہیں جی نہ جائز کا ہے نہ نہ کا ہے بس یہ فلاں کے والد کا نام کیا تھا، فلاں کی والدہ کا نام کیا تھا، فلاں کب پیدا ہوا فلاں یہ کیا ہوتا یہ بالکل بےحدہ سوالات اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو بےحدا سوالات ہیں نا یہ پھر بندے کو ایسے پھنسا دیتے ہیں کہ پھر بندہ خود بخود ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتا ہے تو اس سے دوستو یہ جو آج کا درس قرآن ہے اس کے اندر ہمیں جو بنیادی سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنا دیا جائے تو پھر اس میں یہ نہ کہو جی یہ کیوں ہے اب کئی پوچھ لیتے ہیں یہ فجر کی رکاتے چار کیوں ہیں زہر کی بارہ کیوں ہیں اصر کی چار سنتیں چار فرتے کیوں ہیں اور بھائی جیسے بھی ہیں تم رب کے بندے ہو رسول کے امت ہو تمہیں پڑھنے کا کہا آ گیا ہے تم بس پڑھو پانی مولی صاحب بیٹھ کر کیوں پیے کھڑے ہو کر پانی ہی پیا جاتا کھانا بیٹھ کر کیوں کھائے کھڑے ہو کر بھی تو کھایا جا سکتا ہے اب دیکھو کتنے نقصانات ہوتے ہیں ایک تو ہے اب ان کی اپنی تاکیق ہے سائنسدانوں کی ہی کہ کھڑے ہو کر جب پانی پیئے جاتے ہیں تو وہ سیدھا مسانے میں جاتا ہے کیس میں سارے زہریلے اثرات اس میں چلے جاتے ہیں اور جب بیٹھ کر پیا جائے تو وہ میدے میں پھر گردوں میں پھر مسالے گردے فلٹر کر کے اس کو پھر ادھر دیتے ہیں تو پیشاب بند ہوتا پتری نہیں بنتی مسئلہ نہیں ہوتا یہ سنت کا لیکن اس کے ساتھ نقصان کیا ہوا نقصان یہ ہوا کہ اگر تحقیقیں نہ کرتے سنت نبی پاک علیہ السلام کی سمجھ کر بیٹھ کر پیتے تو سو شہیدوں کا ثواب ملتا بیماری سے تو بچ ہی جاتے نا بیماری سے تو بچ ہی جاتے سو شہیدوں کا ثواب بھی تو مل جاتا نا نبی کے حکم کی پابندی کرتے تو سو شہیدوں کا ثواب ملتا اب تحقیق سے اس کی جو ہے اس نے نقصان کیا کیا اس نے نقصان یہ کیا کہ اب جو تم تحقیق کے بعد بیٹھ کر پیو گے تو ثواب کی نیت نہیں تم نے تو, تو مسانہ اور گردہ بچانا ہے ثواب <ساعد> سے تو چلے گئے کھانا بولی صاحب یہ یہ گھوٹا بھی تو کھڑا ہو سکتا ہے یہ دایا کیوں کھڑا کرنا ہے سننے تھے کہ دایاں گھٹنا کھڑا کر کے پھر جناب کھانا کھاؤ بایا ہم کر لیتے ہیں جی اس میں کیا مسئلہ ہے اب یہ وہی تحقیقوں میں پڑے اگروں نے تحقیق کی کیا تحقیق کی اور انہوں نے کہا جی پینڈس کی جو وہ رنگ ہوتی ہے وہ دائیں طرف ہوتی ہے دائیں وکھی میں ہوتی ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں کھانے کے اندر زہری باتیں ہے جاتے ہیں ہے زہریلے اثرات ہیں یہ اندر تو جا کر چھانٹی ہوتی ہے نا ہر چیز کی کوئی پیشاب بنتا ہے کوئی پخانہ بنتا ہے کوئی خون بنتا ہے چھانٹی ہوتی ہے جسوں میں قدرت کا نظام ہے جو اس نے ترتیب دے رکھا ہے اب جب آپ یہ گٹنا کھڑا کر کے یہ بچھا کھائیں گے تو تحقیق ان کی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پاسا دبا ہوا ہوگا وہ زہریلے اثرات سارے اس طرف آ جائیں گے اور اگر دوسری طرف بیٹھیں گے تو وہ پینڈس کا اس کو مسئلہ بن جائے گا خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے پہلے نہیں تھی اب تو عام ہو چکی ہے ایسے ہی ہے نا اب صحابہ پاک وہ کیوں جیت گئے انہوں نے تحقیق نہیں کی سو حضور علیہ السلاۃ اسلام کو دیکھا کہ کھانا ایسے کھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تحقیقوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جب نبی کا عمل ہے تو تحقیقوں کی کیا ضرورت ہے ہاں یہ تحقیق ہو کہ ہو نبی کا عمل وہ ایک الگ تحقیق ہے توجہ نہیں کی حدیثوں میں تحقیق ہوتی ہے نا اقسام ہے حدیثوں کی یہ مرقوح ہے موقوف ہے مکتوف ہے صحیح ہے ضعیف ہے موضوع ہے کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے وہ تحقیق اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ واقعی رسول اللہ کا فرمان ہے کسی نے ملاوٹ نہ کر دی اور یہ بھی کیوں بھائی جی کیوں شیطان کرتا ہے مومن نہیں کرتا جب اس کو کھڑا کر کے اس نیت سے کرو گے کہ میری پینڈس نہ نو سو شیتوں کے ثواب سے تو تمہار ہو گئے نا ایشار. توجہ نہیں کی بات ایشار. تو اس میں یہ نہیں کہ مطلب کوئی فرض ہے اگر کوئی آدمی کسی کو مسئلہ ہے پاؤں کا مسئلہ ہے درد ہے یا بارہ آدمی ہے موٹا ہے وہ اس کو کھڑا نہیں کر سکتا تو اس میں بھی حکم یہ ہے کہ ابتدان ایسے بیٹھ جائے بعد میں چوکڑی مار لے اور اگر ابتدان بھی چوکڑی مار کے کھا لیتا ہے عذر کی بنا پہ کس بنا پہ عذر کی بنا پر تو گنہگار نہیں ہے گنہگار نہیں ہے لیکن اگر وہ تندرست ہے ایسے بیٹھ سکتا ہے تو اچھی بات ہے سو شہیدوں کا ثواب حاصل کرے سنت مبارکہ ہے تو بات اصل میں بتانی یہ تھی کہ اب بھلی اسرائیل کو جب گائے زیبہ کرنے کا کہا گیا نا تو بس وہ گائے ذبح کر لیتے وہ جب تحقیقوں میں پڑ جی وہ کیسی ہو کیا ہو فلاں ہو ایسی ہو تو پھر اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ اب تلاش کرو اب تلاش کرتے کرتے پہلے کوئی بھی ذبح کرتے تو مسئلہ حل ہو جانا تھا لیکن جب تحقیقوں میں پڑے اور ان پاپوں میں اعتراض اور باعث میں پڑے تو پھر گائے کی کھال سونے کی بارکے دینی پڑی قیمت تب جا کر گائے ملی توجہ نے کی تو پتا چلا کہ جب کوئی حکم سنایا جائے نا اور وہ حکم خدا رسول کا ہی ہو شرح کے مطابق ہو اس میں پھر کیڑے نہیں نکالنے چاہیے اور ایک آخری بارش حوالے سے وہ یہ کہ گائے یہ تو قرآن پاک کا مسئلہ ہے سورت بکرا شریف کی آیت نمبر ستاسٹھ کا مسئلہ ہے کیا کہ موسا علیہ السلام کے پاس جب گئے کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے تم اللہ تعالیٰ سے عرض کرو کہ ہمیں حقیقت حال سے آگاہ کرے ہمیں پتہ چل جائے قاتل کون ہے تو حضرت موس علیہ السلام نے کیا فرمایا گائے ذمہ کر کے گوشت کا ٹکڑا لگاؤ زندہ ہو جائے گا توجہ نہیں کی اور واقعہ ہوا بھی ایسے جب وہ گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا نا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے بتایا خون بھی اس کے جسم سے چل رہا تھا اور اس مقتول نے بتایا کہ یہ چچا زاد جو کھڑا ہے نا اس نے مجھے قتل کیا ہے وراثت کی وجہ سے تو اب یہ جو بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں کر سکتے ولی ہو بھائی مانو نبی ولی تو دور کی بات ہے ان کی تو شان ہی بڑی ہے یہاں تو قرآن پاک میں بھائی مانو تم کیسے کر کے ہم ہو گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو زندہ کر رہا ہے اب اس کو جو نہ مانے وہ تو کافر ہے کیونکہ یہ تو نہ ہے نا تو بتاؤ گائے کے گوشت کے ٹکڑے میں پاور زیادہ ہے یا نبیوں اور ولیوں کے پاس پاور زیادہ ہے اور پھر بئیمان اگر وہاں اللہ تمہارا کر تو اللہ تعالیٰ ہی رہا ہے تو جو گوشت کے ٹکڑے سے زندہ کر رہا ہے وہ غوث پاک کے ہاتھ پھیرنے سے نہیں زندہ کر سکتا میرے غوث کا ہاتھ قیمتی ہے یا گائے کا گوشت قیمتی ہے یہ اللہ <سلام> اللہ تو بل کی کھوپڑی پی کے آگے گائے وہ پیلی قسم کی پیلے رنگ کی فلا فلا ورنہ حدیث میں حضور نے فرمایا اگر وہ یہ نہ تحقیقیں کے باس میں پڑھتے تو جس گائے کا بھی لگاتے اٹھ کر اس نے بیٹھ جانا تھا اور بتا دینا تھا میرا قاتل خانے تو پتہ چلا کہ یہ جو بدعقید کی پھیلائی جاتی ہے نا کہ جی بس مردے اللہ تعالی زندہ کرتا ہے اور کون کہ حضرت عیسا علیہ السلام کے بارے میں بھی تو ہے نا لیکن میں کہتا ہوں وہ تو نبی ہے وہ نبی ہے رسول ہے صاحب کتاب ہے ادھر تو بہت گائے کے گوشت کے ٹکڑے کی ہو رہی ہے اور ایسے ہوا بھی ہے گائے اسی گائے کے جب گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا اور اگر یہاں کو یہ اعتراض کری وہ تو پھر مخصوص گائے تھی پیلے رنگ کی گائے تھی فلا فلا اس طرح بزرگ نے چھوڑی تھی تو وہ تو تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث بھی تو ساتھ لکھی ہے کہ وہ تو ان کی بحث کی وجہ سے وہ تلاش کرنی پڑی نا ورنہ تو حضور علیہ اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب بحث نہ کرتے کوئی بھی گائے صرف کرتے تو گوشت کا ٹکڑا لگاتے اس نوٹ کرنا تو, تو پتا چلا اہل سنت و کے جو عقائد ہیں یہ شرکیا نہیں ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے دوستانی یہ ہمارے آٹھ رکوع مکمل ہو گئے ہیں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر اکہتر تک آج ہم نے درس قرآن سنا اور سنایا اور آٹھ رکوع مکمل ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سن کر ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیف کا فرمائی اب <تصفيق> اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آج کی سماری محفل پانچ کے دو پہلو تھے ایک مہاندر جو آپ نے سماعت کیا اب دوسرا پہلو ہے سید تاج لار اللہ تاج دار صداقت امیر یارغار جناب نا ابو بکر صدیق علام اللہ اللہ مبارک تیر ہری تیرہ ہری بائی جما دل اخرا یعنی جما دی آآ، اللہ بائی جما اسانی یعنی آون آئی کل دا مبارک کے ہجریے اور دن منگل دقت سی, دن سی منگل دا وقت تھی مغرب اور اشا درمیان مغرب اور عشا ابتدا میں ایک گل عرض کیتی جا ہوں عام میں تب بے شک آیا ہے کوئی شک نہیں لیکن وہ مومن دے بارے آیا ہے جی جمعے والے دن مر ہے جائے فلاح سونی گستاخ بھی مرے نے جمے والے دن یا جمعرات جی بڑا سونا دیہا لیا سی بڑا بندہ بڑا نیک سی نو فوت ہویا ہے جمعرات نو فوت ہویا ہے نو دفن ہویا ہے جمعے دی رات قبر چائیے اور میرا سوال ہے, بھی اگر ان دن آلی خالی ہو ہے ساری بہادل جنابی اک براہ ہونا یوم منگل نو تبج نہیں کی دیا اللہ تو کیا جمے والے برکت لبھی ہے منگل نو جسال ہوا توجہ نہیں کی مطلب لکھ لیا بے اگر مومن بندہ مومن بندہ مرد عورت جمرات یا تو نظت دی شان عزمت حدیث ہوئی ان کا انکار نہیں حکا کہ اتو تک بھی ادیش آیا ہے جہاں جمے والے دن فوت نو جمے دی رات نو کوڑوں قبر دا قبر کا حساب نہیں لیا جبر حساب نہیں لیا جاقت کی وجہ ایمان پی ہے, ہے, ہے. جی ورنہ تیرا کی خیال ہے سید نا بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ ہو منگل فوت ہوئے منگل دنیا تو تشریف لیا گئے نے تو حساب ہوا ہے جمے والے نہیں ہوندا پندرہ سو سال بعد ہو رہا ہے نہیں ہوندا تو رب دان سناو سنکار قرآن سنا ہے سیکھی کے ایک بار سوال کیتا ہے بی خدا نے جواب دیتا ہے اور سن کے جناب جڑا مومن ہے ان کا کلجا ٹر جائے گا پہلے رب دا پیغام سنا پھر روح کٹ دے کی پیغام سنا د مر کوئی موتا کے آخ دے ایسر جہان والے جان والیا تمہارا وب پھولی جن علیہ وسلم نے فرمایا مل کل موتا کے مرن والے اپنے رب کی طرف واپس آ جا اے مہینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس آ جا پلٹ آ سہار کے پور تب تیرا جی رب میرا رب تیرے تیرا جی تلتا تیرا جی ساری رب جی طرف واپس واپس آ جا, جا دی بندے داخل ہو جا یہاں مل کے میری جنت پہنچ جا روح لیکن فرشتہ آ کے پہلے رب کی طرف مولا حکم دینا کہ جا زندگی گزاری ساہ سا سا یاد چ گزارے دی. کہ ہمیں جا بندے دی نہیں جی فلم جھوٹ بولتے ہرگاہ گل نہیں ہوں پئی یہ سلطان باہو تو پوچھ کے گل ہوئے سو دم <سلام> کال ساد سب پڑھایا سی چلیا گول اخیاں कत्ल करना तो अपने आपू हा बड़ा ही मुश्किल लगता है कसम करके आना तो फरमाइन कौन ने پہلے او گل پوری کرنا یہ پیغام ہے نا؟ اے پیغام سنا الموت فرشتہ موت سنائی سرکار سدھی کے اکبر پوچھتے یا رسول اللہ وسلم اللہ سلام کیڑا خوش قسمت کی آئے گا آلدہ! آلدہ! آ آ بندیا تے جنت داخل ہو جا یا رسول اللہ ابھی روح نہیں نکلی ساری بشارتہ پہلے فرش تک سنا رہے حالانکہ حال یہ بھائی روح کڈے کافر دی منافق دی جی مل مل کا کپڑا کنڈے والی جاڑی دے سوٹ کے تے ہوتے دوٹے دوٹے دوٹے ہو تے او کیڑا خوش قسمت کی ہونا ہے جنوب فرشتہ اینج آ کے پہلے پیغام گا پھر روح کی سونے تریقے کٹے گا تو آل آل سر! سرکار نے فرمایا بکر میں امید کرنا وہ تا میرے یاد تے گا اور اصحاب کے مورد کا لکھا کہ یہ ایت بھی صدیق اکبر دے بارے میں ہے سبحان اللہ قرمان جو اللہ تو جو فرما پا گل اے نہیں طرح قربانی دینی پیندی سبحان اور خدا کی قسم جان گیا نا احکام سالان تو سنا جا رہے ہیں ابھی ٹس تو مس نہ سڈیا بیویا کا ماحول بدلیا نہ دیا بدلیا نہ پتر بد اپنے پتروں کا ماحول بدلیا نہ اپنے آپ کا ماحول بدلیا نہ بار کا بدلیا نہ کاروبار تجارت کا کارو ماحول بدلیا ساریاں لانت اوے پہ چلتی ہیں سفا سال سنتے پہ یا کال چاہیے پا کوئی تو نہیں محنتوں کے پیغام فرشت نے سڑے فرشتہ کا پیغام انہوں دے گا جرا سوچتا سنتا کر کے حکم نماز اگر اصا نکم دئیے محبوب اگر اصا امتیاں تے فرض کر دینا کہ اپنے ہاتھ ہی اپنے آپ نو قتل کرو کم کرنا تھوڑے سن تھوڑے نے کم کرنا کلی لمنیا <حضور> نہیں کرنا اسکم خدا سمجھو گرما لگے حکم لائی گ خبر ہے اگر و لوگ نہ لو تھوڑے کام کرنا سی سوڑے مسلمان اور جناب والا بیٹھے رسوئے خلاص بڑی ہے سب تو پہلے یار اپنی تلوار کرے گا سچ پر مایا بلدان سوئی گل ہے کہ ہوں ڈلے ہو خیر حکی یار قتل کے ملے جت وے کار ماਹੀ ਦਾ بھائی سلطان بہو رامت لے مولا لیتے تام حسین کا نام لیا تو گل سیری اکبر دی کر رہے ہو سو تھے کی کر کے اتلا سمجھایا جا جی حسین دا یہ حال ہے حسین توتے علی علی تو ج حضرت ابو بکر صدیق فرما نے یا رسول اللہ حکم فرماؤ سب تو پہلے سدیق اپنا سر تن جائے اگر رب نو کسا میں سب تیار تو فرشتے دل پیغام یہ ابو بکر سب پہلے نہیں ابو بکر آکھے ہی اسی واسطے آپ لوگ جانا ہے ابو دمان والا بکر دمانا ابلی یعنی پہل والا اور دوا کام دیکھو ہجرت واسطے سب تہلے ایک فرمایا کہ انپ تو لو اینف سکو مابو اگر اصل فرض کر دئیے بھی اپنے آپ قتل کرو اور دوجا اب جو من کو اپنے گھر چو اپنے آپ لےکہ یہ آیا تو بعد سدیق کے اندر گھر چنے آپ گھروں کھ کے اللہ رسول کی رضا کی خاطر گھر چڈ کے باہر جانا ایک کام ت پہلا صدیق اکبر لیکن سوکھا <tě> قتل اپنے آپ مارنا یہ سوکھا یا گھروں کا باقی کما دی نسبت سوکھا ہے نسبت گھر چڈنا سوکھا ہے نا جانتا نہیں جاندی لیکن قربان جا یار جن قرآن دو گلا آئیاں دو بکر صدیق کر کے وقا دوں رب سونے کا مقصود تے ہے نہیں ہاتھی خود کشی خود آرام کی وجہ کی سو نا حضرت ابراہیم السلام جو حکم ہوا ہے کرو تو زبا کرا مقصود نہیں سی لوکا نو وخاونا رب نا پتا میرے خلیلوں میں جو آخرینے کار گزرنے لیکن لوکن وہ خاؤنا سی بھی ویکھو جیڑا نسبت میرے نالاند ہے میں نو راب مند ہے آپ نے نو میرا بندہ مند ہے او فر اکلوتے پتر دی گردن تے چھوری رکھن تو ہی پیچھے اٹھتا توجہ نہیں کیتی بھڑ زبا تے رابو تھے میں نہیں سیکھ رہونا تاہت جبریلوں فرمایا جبریل خلیل میرے نے کام کر دیتا ہے اور جنت جو مینڈا لے ان لوگ اسی طرح خالی شرط اگر فرض کر دئیے اپنے آپ نو قتل کر یا گھر چڑھ دو ترین کرنا ہے سدی کے اکبر دی اللہ تعالی نو ویخ ہجرت چی پہلے گھروں کدنے بھی سب صحابے جناب نے کئی بار سنیا بھی نے اور دے ذکر کا مطلب یہ نہیں ہوں خطی نہ بیان کرے بھی او پیسے کٹ کرے سننے والے اس طور سن او کرن کا چسکا پورا کر لگر کھان کے ٹر جان دست مقصو جا وہ یہ کہ وہ زور سلا تسلیم دی ادا فلاح نے کہ نال تشریف لیا جدوار چوکی لوکی صدیق اکبر دمی جب تو پہلو تک سنت بنے اور رب دا حکم ہے نا قُلِ اللَّهَ بِنَا نو فرماؤ اگر اللہ فتبا محبت نبی سمجھ کے اکبر سرکار وایتا نے ایک کہ آپ نے کپڑے مبارک اپنے موڈے تو لائی چادر مبارک تعی نبی اقل پھر رلنی اکل رلے گی نہ تعلیم نبی والی نہ لباس نبی آ جی نہ تہذیب نبی والی ہے جی ذکر ہو کسی کہ صدیق اکبر دا کرے کانفرنس کرے وہ محفل کرے نہ سو چلنے پہ نا میرا لینا تج نہیں اللہ, اللہ اکبر، دوستو ایڈ تقریباً کوئی یارہ ایتا اور تقریباً سولہ حدیس کتنیا سولہ حدیث بیان صدیق اکبر ترتیب وار امام ابنہ جانے ترتیب وار آیات لکھے نے آپ نازل ہوئی صدیق اکبر ہوئی اسی طرح ترتیب وار حدیز لکھیاں نے بڑی بڑی شان لکھی ہے اور صرف اس یار دی فنائیت ویخ ایمان ل بھی پہلے ایمان ل بھی پہلے دے داقع دی تصدیق کرنے چی پہلے ہجرت کرنے چی پہلے اور مزے کی گل یہ کہ آپ نے و تسلیم دے وسال مبارک تو بعد وفات بھی پہلے چی پہ प्रें برابر اور قیامت دن توجہ جو دو اٹھایا جائے گا مخلوق نو سب تو پہلے نبی پاک علسلہ تسلیم دی قبر انور کھلے گی آپ باہر مشریف آؤ گے آپ تو باہر سب تو پہلے جس بندے دی قبر مبارک کھلنی ہے اور انہیں باہر آنا وہ بھی صحیح دراصی دیتا جنت داخل ہونا ہے حضرت بلالی اللہ ہو اگی اگے اس تو گے مالے سنے دیں حکمت نے وہی بہتر جاندہ ہے لیکن کیونکہ بلکہ جا کے گل زند آ گئی اگر حضرت بلال جنت غلام پڑھ کے جا رہے پڑھ کے پر بلال خرید کے لئے ہوں بلال نے کے آخران شان دیکھو نا مطلب کعبہ شریف جدو فتح ہویا ہے مکہ فتح ہویا ہے مکہ فتح ہوا ہے تو کابے شریف کی چھت صدیق اکبر افضل ہو پھر خلیفا آر قربانیاں لیکن نہیں کیوں اس واسطے کہ صدیق اکبر سرکار ہے سبحان اللہ مکہ شریف بھی وڈیرے سن سرکار نبوبت پہلو بھی تاجر سن اور آپ واہ ماؤل رضی اللہ تعالیٰ اور شراب زنا بدکاری اکبر مولا علی نے اسلام دے آور تو پہلے بھی اس اور کیوں کہ آجر صار، صار تو محفوظ اور تاجر سن مالدار سن تو مکے آ آپ کام نہیں کیتا بے شک تکلیفا بڑی آئی نے جب حضر ایمان لے آئے اسلام قبول تکلیفا قرآن اچھا پڑھنے لا دیت لیکن حضرت بلال کا با دا انوکھا ہے بت دو رحمت اللہ نمی محبوب نے رب غفور الرحیم میں وہ جنو مخلوق نیچا سمجھے نا رب کا جدو ہو جائے رب فرما دیا ہوں سوریا تو اچا کرنا ہوں اگر بلال ہوئے تو غلام جو سن تو اس گٹی جی نیت کا وہ مطلب ویکیا جا رہا گٹی جی نیت نہ بھائی یار غلام ہے وت ہبشی ہے تے او یعنی مکے والے اس نظر نہ نہیں دیکھ دے گھٹیا سمجھ دے سن جب کہ حضرت بلال ویخ رہے سن یا اکبر سرکار دے دتے فیضان اکبر ویچ رہے سن تا تو جناب مال خرج کر کے آزاد کرایا اور یہ ایسا احسان سی سرکار فرماندے نے بلال ابو بکر صدیق دے پیسے نے مینو اتنا کہ اس نے بلال کو خرید کر آزاد کیا حالانکہ یہ پڑھو نہ حدیث کی کتابیں لفظ آیا پیا ہے حضرت بلال پاک کا ہوں کیوںکہ مکی والے لوگ حضرت بلال پاگ نو اس طرح سمجھتے سن کمزور گٹیس رب سے رب کے رسول نے لا بولد جی مخلص غریب مومنا نا�� رسول نے دسیا ہے کہ جہا سڈا ہو جاوے نا ڈیڈو ہو جائے مخلص ہو جاوے مسجد نبی yani, شریف دا بھی پہلا موضوع او او اور جب کل کیا بتا جن جائے سارے نبی رسول امتا پچھے بلال سارے تو اگ میں تو کے اکبر دا ہاتھ اتنے مانگی خریدیا جو ہے جی اللہ تو دوستو اس یار دنیا شانا میں ضروری بھی ہے صحابی نے جنہیں صحابیت قرآن جو سابقر کافر اور خلیف ابل بھی امت دما ہے اور نے میلان ہو رہا کئی مسجد نے اتھے کوئی وہ گل بات ہی نہیں چوڑا مرے پاکستان دا کوئی چوڑا تے بھی آپ چھٹی بھی ہو جاتی ہے تے سارا کچھ ہو جانا ہے خدار کوئی مرے تے یار نبی رسولت بات افضل ترین انسان دا یوم وسال ہے میں تو گونجا پی جانا چاہیے سب لیکن ایسا کھڑ دیتا سارا بلکہ اتنا بھی نہیں وڈیا نئیوں نہیں پتا ہونا کہ آپ دا یوم وسال ہے کہڑا تو میرا سوال ہے جنہوں دا کلمہ پڑھتے ہو انہوں جو فرمایا بھی شکر ادا کرنا واجب ہے واجب جی چڈ کے گئے واجب کر کے تو کی بنے گا تو شکریہ یہی ہے نا کہ کل دے دن او ساری داستان و تقریر و معاملہ یاد کیا جی ہزور کی کوئی نہیں لیکن کم کم تو روح مبارک یاد تو تو تو تو تو ضرور رکھے ہوئے سال فراموش نہیں کہ تسی سب تو پہلی قربانی نہ کریے <تصفح> اس واسطے کل میںکا کچھ کچھ بچے کلا دے دے اور اپنا آپ دی بارگاہ دے اندر نظرانہ بھی, لڑا ہو بھی پیش کرے جائے اللہ دوبارہ کا تعالیٰ سانو اپنے محبوب علی شلاگ دے اس سچے ساد امی یار کا صدقہ دنیا اور آخرت دی تشریف آخرتر قبول حضرات حاضری لگا ایک دفعہ الحمد شریف اچھے طریقے تین دفعہ قلشریف اب اللہ خرد پاک پڑھ کے میرے مل کر ثواب اور آباس آب سے دعا کریے